أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم ام تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير مایوجادلفی آیا تلاہ ادین کفرو فلاح یغر کا تقلب ہم فل بلاد کر ضبط قبل ہم قومنو ہن و الحزاب و الحزاب ممباد و حمت کل امتِم برسولم لیا وجا دلو لیہد ہدو بہل حق فاخذہم فقی فقا مقصد سورہ حامیم المومن کا نفی و شرق شرک و دعا کی نفی کی جا رہی ہے اس صورت میں سورت میں یہ دعویٰ بیان کیا جاتا ہے تین آیات میں امر کیا گیا ہے حکم دیا گیا ہے یہ دعویٰ تین آیات میں بیان کیا گیا ہے پہلی مرتبہ آیت نمبر چودہ فد اللہ مخلصین علین دوسری مرتبہ آیت نمبر ساٹھ وقال رب کمعونی استجب لقم اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ صرف مجھے پکارو میں تمہاری فریاد قبول کروں گا اور تیسری مرتبہ یہ دعویٰ آیت نمبر پینسٹھ میں ہوئی لا الہ اللہ فدعہ مخلث نل الدین گزشتہ درس میں سورہ مومن کی تمام آیات ہم نے ذکر کی تھیں کہ ان تین آیات میں تو یہ دعویٰ امر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے سورت اگر شروع سے آخر تک دیکھی جائے تو اس صورت میں یہ مضمون بار بار بیان کیا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکارو اور اللہ ہی کو فریاد کرو یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کو لباب القرآن کہا گیا ہے یہ قرآن کا مغز نچوڑ اور خلاصہ ہے لیکن سورہ فاتحہ وہ نہایت مختصر ترین الفاظ کے ساتھ تھا یعنی سات آیات میں صرف اس صورت میں پورے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ یہ بیان کیا گیا تھا لیکن اگر اسی نچوڑ اور خلاصے کو اور قرآن کے اس مغز کو انسان اگر قدر تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہے تو حوامی میں صبا کو پڑھے اور یہ سورتیں بھی سات ہیں سورہ فاتحہ سات آیات پر مشتمل صورت جس میں ایاک نعبد و ایاک کا جو اصل دعویٰ اور مرکزی دعویٰ تھا کہ صرف اللہ ہی کو پکارو اور اللہ ہی کی بندگی کرو جب کہ یہ سورتیں بھی سات ہیں حوامی میں صبح تو اس صورت میں شرق دعا کی نفی کی گئی ہے اور یہ دعوی بار بار ذکر کیا جاتا ہے صورت میں اس دعوے پر دلائل بھی جا بجا ذکر کیے گئے ہیں سورہ حامی مومن کے بعد ہم نے گزشتہ درس میں یہ بیان کیا تھا یہ دعویٰ سورہ رات کا بھی تھا سورہ انبیاء کا بھی تھا لیکن ہم نے فرق بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ سورہ رات میں یہی دعویٰ یہ دلائل اقلیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا سورہ انبیاء میں اس دعوے کو دلائل نقلیہ کے ساتھ پیغمبروں کے احوال کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا اور قرآن کا ایک انداز یہ ہے کہ قرآن کبھی ایک دعوے کو ثابت کرتا ہے منکرین کے شبہات کے رد کے ذریعے کہ ان کے شبہات کو دفع کرتا ہے اور یہ قرآن کے مختلف طریقے ہیں کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے عام طور پہ قرآن کا جو انداز ہے تو وہ بڑی بڑی چیزیں اگر ہم ذکر کریں تو ایک طرز ہے قرآن کا کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہیں دلائل پھر دلائل کی اپنی تقسیم ہے دلائل اخلی دلائل نقلیہ دلائل وحیا پھر دلائل اخلی کی الگ سے تین قسمیں ہیں دلائل اقلیہ محزہ دلیل عقلی الزامی دلیل عقلی اعترافی الزامی کو مسکت لقسم بھی کہتے ہیں دلیل نقلی اس میں بھی ایک لمبی تفصیل ہے یہ کبھی دلیل نقلی اجماعی ہوتی ہے کبھی دلیل نقلی انفرادی ہوتی ہے دلیل نقلی اجماعی کبھی پیغمبروں سے کبھی فرشتوں سے کبھی جنات سے یہ مختلف دلیل نقلی انفرادی کبھی ایک ایک پیغمبر سے انفرادن یہ کبھی کسی فرشتے سے انفرادی کبھی کسی جن سے انفرادی یا اسی طرح دلائل نقلیہ میں کبھی اللہ کی کتابوں سے سابقہ آسمانی کتابوں سے دلیل نقلی کبھی پرندوں کے ذریعے ہد ہدہ مسئلہ توحید بیان کیا ہے تو کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے اسی طرح دوسرا طریقہ قرآن کا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ حلف ہے جیسے صاف میں ہم نے بیان کیا کہ واب قسم ل شہادہ واو حلف کے لیے بمانے شہادت کے اور قرآن میں آنے والی صورتوں میں یہی انداز یہ زیادہ ہے یہ بھی قرآن کا اور یہ, یہ حلف اور یہ قسم کھانا یہ بھی بات کو موقع کرنے کے لیے اور بات کو ثابت کرنے کے لیے اسی طرح قرآن کا ایک انداز یہ ہے ایک دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مخالفین کے دلائل رد کرتا ہے اور قرآن ان شبہات کے جوابات دیتا ہے کہ قرآن ایسا نہیں کرتا کہ بس مخالف جو وہ کہتا پھرے اور اسے نہ چھیڑو نہیں بلکہ شاولی اللہ رحمت اللہ وہ اس فن کو علم المقاسمہ کا نام دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں کبھی یہ خسم یہ مشرقین کے ساتھ یہ جھگڑا ہوتا ہے اور کبھی قرآن یہودیوں کے شبہات نفی کرتا ہے کبھی قرآن نصارہ کے شبہات رد کرتا ہے اور یہ مختلف جو مخالفین ہیں تو ان کے شبہات قرآن رد کرتا ہے قرآن ایسا نہیں کرتا کہ بس انہوں نے شبہ کیا ہاں جو شبہ وہ قابل اعتنا نہیں ہوتا وہ اہم نہیں ہوتا قرآن سرے سے جواب ہی نہیں دیتا لیکن قرآن نے بہت سارے شبہات کا جواب دیا ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام میں ہم نے یہ کہا تھا مفسرین کے حوالے سے کہ, کہ یہ سورت یہ علم المخاسمہ کے حوالے سے ایک اصل ہے یعنی علم المخاسمہ کی ایک بنیادی صورت ہے وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ جی قال قالو کے ساتھ شبہات ذکر کیے گئے تھے اور قل کے ذریعے جوابات دیے گئے تھے تو حوامی میں سبا میں جو پہلی صورت ہے حامی مومن تو یہ ب دعوا کیا ہے اس صورت میں دعوا ذکر کیا گیا ہے اور ماں بعد صورتوں میں چھ صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے جو شبہات ہیں ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں حوامی میں سبا کو ہمارے ہمارے اساتذہ نے الحمد جیسے سمجھا ہے اور جیسے انہوں نے پڑھایا ہے انسان جب ان صورتوں کو پڑھتا ہے اور ساری یہ سات صورتیں یہ آپ کی نظر کے سامنے ہوں اور آپ ان میں غور کریں تدبر کریں فکر کریں تو یقیناً دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے قرآن جیسے سمجھا ہے کہ اگر ہم نے قرآن ان سے نہ پڑھا ہوتا تو آج ہم قرآن کو نہ سمجھتے ہوتے یہ تو انسان کی دل کو یہ ٹھنڈک تب پہنچتی ہے جب قرآن میں بندہ غوطہ لگائے غوطہ زن ہو اور ان صورتوں کے اس مضمون کو بندہ یوں ہی سامنے رکھے تو دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے حامی مومن یہ بمنزل دعوی کے ہے یہی وجہ ہے کہ یہ دعویٰ اس صورت میں بار بار ذکر کیا گیا ہے پھر آگے کی چھ صورتوں میں اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات ان کے جوابات دیے گئے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں, میں ایک جگہ پہ قرآن بیان کر رہا تھا بہت سالوں پہلے کی بات ہے تو دوران درس یہ ایک مولوی جس نے چند درجے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے وہ بھی میرے درس میں بیٹھتا بیٹ, تھا تو اس نے کہا یہ سورہ حامیم سجدہ میں یہ چار شبہات اور سورہ شورہ میں یہ تین شبہات فلاں صورت میں اتنے شبہات تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حامیم سجدہ میں تو چار سے زیادہ شبہات ہیں سورہ شورہ میں تو اس سے زیادہ شبہات بنتے ہیں سور زخرف میں تو اور بھی مزید شبہات ہیں تو تم ان مزید شبہات کو بیان کیوں نہیں کرتے تو میں نے اس سے کہا کہ ہم لوگوں کو ان صورتوں میں ان سات صورتوں میں ان چھ صورتوں میں جو گیارہ شبہات ہیں ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے شاگردوں کو یہ گیارہ شبہات یہ ذہن میں بٹھا دیں اور یہ سکھا دیں تمہیں کس نے روکا ہے تم گیارہ کی بجائے ایک سو گیارہ جو ہے وہ انہیں پڑھا دو ایک سو گیارہ انہیں سکھا دو تمہیں کس نے منع کیا ہے یہ تو قرآن میں تدبر ہے اور یہ تو قرآن سکھانا ہے ہم اپنے شاگردوں کو اتنے شبہات پڑھاتے ہیں کہ جتنے وہ سیکھ سکتے ہیں ان چھ صورتوں میں ہم انہیں گیارہ شبہات ان کے ذہن میں بٹھاتے ہیں اور الحمدللہ وہ جب ان گیارہ شبہات کو سیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمیشہ انہیں یاد رہتے ہیں تمہیں کس نے روکا ہے تم انہیں ایک سو گیارہ شبہات ان صورتوں سے نکالو لیکن پھر تمہارا امتحان یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو وہ ایک سو گیارہ شبہات وہ انہیں پڑھاؤ اور وہ ان کے ذہن میں بٹھاؤ امتحان تمہارا یہ ہے ایسا نہیں کہ تم زیادہ شبہات یہ بیان کرو اور ان میں سے کل تمہارے شاگرد کو کوئی ایک شبہ وہ بھی یاد نہ ہو کسی ایک صورت میں یہی وجہ ہے کہ ہمارا کام لوگوں کے ذہن میں قرآن بٹھانا ہے ایک طریقے سے کبھی اس کے لیے ہم ایک انداز اختیار کرتے ہیں کبھی اس کے لیے ہم ایک قصہ بیان کرتے ہیں کبھی ہم اس کے لیے اشار کا سہارا لیتے ہیں کبھی اس کے لیے ہم ایک انداز اختیار کرتے ہیں کبھی دوسرا انداز اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن لوگوں کو کسی طریقے سے سمجھانا ہے اور ان کے ذہن میں ایک مضمون کو بٹھانا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اساتذہ ان صورتوں میں چھ شبہات گیارہ شبہات وہ ذکر کرتے ہیں ان چھ صورتوں میں یہ پہلی حامیم سجدہ میں چار شبہات یہ بیان کرتے ہیں سورہ حامی سجدہ میں سورہ مومن کے دعوے پر چار شبہات ہیں پہلا شبہ جب تم یہ دعوی بیان کرو گے کہ ایک اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور کوئی اور پکار کے لائق نہیں ہے تو منکرین یہ شبہ وارد کریں گے اور کہیں گے ہمیں تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہمیں نہیں معلوم کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو یعنی تمہاری بات میں وہ کیڑے نکالیں گے اور تمہاری بات کو وہ ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کی نظر میں تمہاری بات کی کوئی وقات نہ ہو ہمیں تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی تو قرآن اس کا جواب اور یہ شبہ ان کا آیت نمبر پانچ میں ذکر کیا گیا ہے ساتھ میں اپنے قرآن میں سورہ حامیم سجدہ جو آیت نمبر میں بیان کروں تو اسے دیکھتے جائیں یہ شبہ ان کا آیت نمبر پانچ میں اور قرآن کبھی شبہ ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں جواب بھی دیتا ہے یہ کبھی اس طرح ہے جس طرح سورہ نام میں ہم نے یہ مختلف طریقے ذکر کیے تھے یہ کبھی قرآن شبہ ذکر نہیں کرتا جواب دیتا ہے اور کبھی یہ قرآن مجید شبہ ذکر کر لیتا ہے جواب وہ دیگر جگہوں پہ قرآن نے بیان کیا ہوتا ہے یہ مختلف انداز ہیں تو اس شوبہ کا جواب آیت نمبر چھ میں تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی میں بھی تمہاری طرح انسان ہی ہوں تمہاری زبان میں ہی تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں تمہیں میری باتوں کی سمجھ کیوں نہیں آتی کل ان نما بشرم مجھے وہی کی گئی ہے کہ حاجت روا تمہارا یہ حاجت روا ایک ہے دوسرا شبہ یہ اس کا جواب آیت نمبر پچیس میں تمہیں کہیں گے ہم تمہاری باتوں میں نہیں آتے تمہاری بات کچھ لمحوں کے لیے مان کیا لی رات کو بابا میرے خواب میں آئے تھے بابا نے کہا اچھا تو تم بھی ان کی باتوں میں آ گئے تم گیاروی نہیں دیتے تم بھی ان کے کہنے میں آ گئے اور بابا نے مجھے بڑا سخت ڈرایا ہے اور بابا نے اپنی اپنے ہاتھ میں اپنی چڑی پکڑی تھی اور چڑی ہلائی ہے مجھے اور کہا بعض آ جاؤ ان باتوں سے ورنہ سیدھا کر دوں گا تو میں تو تمہاری بات نہیں ماننے والا تو قرآن جواب دیتا ہے وقت نہ لہم کہ ہم نے ان پر شیاتی کو مسلط کیا ہے فضین مابئی نہ ماخلفہم شیاتی نے ان کے لیے وہ برے عقیدے اور برے اعمال وہ مزین کیے ہیں کیا مطلب یعنی تمہارا جواب یہ ہے کہ یہ بابا نہیں تھا بابا اور ولی کا کیا کام ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں دمکائیں وہ تو اگر بخشے جا چکے ہوں اللہ کے دربار میں تو وہ تو برزخ میں علیین میں ہوں گے وہ یہاں پہ کیا کرنے آتے ہیں وہ تو یہاں آ نہیں سکتے دراصل یہ تمہارے تمہاری وہ جوانی کا یار ہے تمہاری وہ جوانی کا پرانا یار اور دوست ہے شیطان جو تمہیں جاگتے اور سوتے ڈراتا ہے جوانی میں وہ تمہاری نمازوں کا دشمن تھا لیکن اب تمہارے عقیدے کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہے اور وہ تمہیں عقیدے سے تمہارے عقیدے کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یہ شیطان ہے یہ بابا نہیں ہے اور یہ جواب مشرقین یہ تو الحمدللہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اللہ نے سرے سے جی اس وادی میں گسنے ہی نہیں دیا ورنہ جو لوگ شرک کی ان وادیوں میں وہ گھسے ہیں یہاں پہ ہمارے درس میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ذرا آپ ان سے پوچھیں ان کا واسطہ وہ ضرور پڑا ہوتا ہے اور یہ طرح طرح کی عقیدے اور گمراہیوں کے یہ نظریے یہ آج بھی لوگ انہی گمراہی کی ان وادیوں میں دکے کا رہے ہیں اور یہ باقاعدہ یقینی طور پر ان لوگوں کا ان چیزوں کے ساتھ واسطہ ہے بابا نے مجھے ڈرایا ہے کہ اچھا تم ایسی باتیں کرتے ہو چارپائی الٹا دوں گا اور چارپائی الٹ دوں گا اور تمہارے مال کو برباد کر دوں گا بابا ڈراتا ہے تو اس کا جواب آیت نمبر پچیس میں تیسرا شبہ اس کا جواب آیت نمبر چوالیس میں تم سے کہیں گے یہ جو تم عقیدہ بیان کر رہے ہو کہ ایک اللہ پکار کے لائق ہے سورہ مومن کے ساتھ اسے لگاتے جائیں یہ جو تم عقیدہ بیان کر رہے ہو کہ صرف ایک اللہ ہی پکار کے لائق ہے یہ تمہاری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں یہ اگر اللہ کی کتاب کی باتیں ہوتی تو کسی اور زبان میں کیوں نازل نہیں ہوئی اللہ کے پیغمبر پر یہ شبہ وارد کرتے تھے لیکن تم بھی عربی ہو کتاب بھی عربی معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے پیغمبر یہ کتاب گھڑی ہے تم سے بھی یہ کہیں گے یہ تمہاری اپنی خود ساختہ باتیں ہیں خود ساختہ باتیں ہیں اور تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے نہیں اس شعبے کا جواب آیت نمبر چوالیس میں یہ قرآن اگر کسی اور زبان میں اللہ نے یہ کتاب اتاری ہوتی اور یہ کتاب نازل ہوئی ہوتی تو تب بھی قرآن پر یہ اعتراض کرتے کہ کتاب آجمی اور پیغمبر عربی یعنی پھر ان کا یہ اعتراض ہوتا یعنی تب بھی تم لوگوں نے مقصد یہ ہے کہ تب بھی تم لوگوں نے ماننا نہیں تھا بلکہ اعتراض ہی کرتے و لو جالا ہو قرآن لکالدین آمن ہوں شفا چوتھا شبہ یہ آیت نمبر پینتالیس میں اس کا جواب دیا جاتا ہے اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ اسے ان آیت آیت میں کیوں نازل کرتے مطلب یہ ہے یہ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو ایک ہی مرتبہ میں نازل کر لیتے جیسے حضرت موسا کو ایک ہی مرتبہ میں کتاب دی گئی تھی تو اس کا جواب آیت نمبر پینتالیس میں حضرت موسا کو ایک ہی مرتبہ میں کتاب دی گئی تھی تو تب کون سا سب نے مانا تھا تب بھی تو لوگوں نے اختلاف ہی کیا تھا آتَيْنَا آتے الْكِتَابَ الکتاب فخی تو یہ چار شبہات یہ سورہ حامیم سجدہ میں تین شبہات یہ حامیم شورہ میں پہلا شبہ اور یہ ترتیب میں پانچواں شبہ ہے یہ بات کہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارو یہ صرف تم کہتے ہو تم سے پہلے لوگوں نے یہ بات نہیں کہی تھی اس شبے کے یہ دو پہلو ہیں اسی لیے اس کے دو جوابات ہیں پہلا جواب آیت نمبر تین میں کزال کوںئی کا وہ من قبلک یہ میری بات نہیں آیت نمبر تین میں یہ میری بات نہیں بلکہ یہ وہی ہے دوسرا جواب اس شبے کا کہ تم سے پہلے لوگوں نے یہ بات نہیں کہی کہ فد اللہ مخلسیندین اس کا دوسرا جواب آیت نمبر تیرہ میں مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر یہ گزر چکے ہیں سارے پیغمبروں کا یہی عقیدہ تھا اور ساروں نے یہی بیان کیا تھا شرال ماوسا بھی نوہن وحین وما وسئینہ بی ابراہیم وموسا و عیسہ سارے پیغمبروں نے حضرت نوح نے ابراہیم نے موسا نے عیسا نے اور اللہ کے پیغمبر نے ساروں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے دوسرا شبہ یہ بات اگر حق ہوتی تو سارے علماء تمہارے خلاف نہ ہوتے یہ سارے مولوی سارے علماء اور سارے پیر تمہارے خلاف ہیں علماء اور مولوی کہتے ہیں کہ یا محمد کہنا جائز ہے یا علی مدد کہنا جائز ہے یا غوث اعظم یا دستگیر کہنا یہ جائز ہے داتا گنج بخش کہنا جائز ہے تو اس شبے کے بھی دو جوابات دیے ہیں پہلا جواب آیت نمبر چودہ میں جو مولوی اور جو پیر یہ کہتے ہیں دراصل یہ بغیم بینہم یہ باغی ہیں انہوں نے حق کے ساتھ اختلاف کیا ہے زد اور اعنات کی وجہ سے انہیں پتا ہے کہ یہ بات ان کی غلط ہے باطل ہے اور حق کیا ہے لیکن زد اور اعنات پر آئے ہیں اور زد اور اعنات کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے دوسرا جواب آیت نمبر اکیس میں ام لہم شرکا او شرع لہم میں ندین مالم یا ازم بہ اللہ یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ بھی پکار کے لائق ہے بابا بھی پکار کے لائق ہے تو کیا ان کا کوئی الگ خدا ہے جس نے ان کے لیے کوئی الگ سے شریعت بنا رکھی ہے ہمارے الہ نے اور ہمارے خدا نے تو یہ کہا ہے فت اللہ مخلثین علین کیا ان کے لیے ان کے حصے دار ہیں کہ انہوں نے کوئی اور شریعت ان کے لیے بنائی ہے ہماری شریعت میں تو یہ نہیں ہے تیسرا شبہ سورہ حامیم سجدہ میں یہ ساری کتابیں تمہارے خلاف ہیں فلاں کتاب اٹھا کے دیکھ لو فلاں مولوی نے اس میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا یہ جائز ہے یا علی مدد کہنا یا حسین مدد کہنا یہ جائز ہے ساری کتابیں تمہارے خلاف ہیں اگر یہ کہنا ناجائز ہوتا تو ان کتابوں میں لکھا کیوں ہے اس شبے کے پانچ جوابات دیے ہیں اچھا ساری کتابیں میری خلاف ہیں چلو آؤ فیصلہ کرتے ہیں پہلا جواب آیت نمبر دس میں وہ مختلف تم من منشئی ان فہق مح اللہ یہ اللہ کی کتاب قرآن تو کہتی ہے کہ جس چیز میں اختلاف واقع ہو جائے اللہ کی کتاب میں اس کا فیصلہ ڈھونڈو چلو آؤ فیصلہ اللہ کی کتاب پر کرتے ہیں قرآن میں کہاں پہ ہے کہ باباؤں کو پکارنا یہ جائز ہے یا فلاں ولی کو پکارنا یہ جائز ہے دوسرا جواب آیت نمبر پندرہ میں وقل آمَنْتُ تو بما اللَّهُ اللہ ان کتاب میں تو اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں تمہارا ایمان کس کتاب پہ ہے کس کتاب پر تمہارا ایمان ہے آیا ان مولویوں کی کتاب پر تم ایمان لائے ہو ایمان والی کتاب تو یہ ہے قرآن ہے تیسرا جواب اس شبے کا یہ آیت نمبر سترہ میں اللہ انزل الکتاب بالحق میزان تول والی کتاب کہ جس کے ذریعے عقیدے تولے جاتے ہیں وہ تو یہ ہے میزان تو یہ کتاب ہے آؤ اس پر تولے اس میں دیکھیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ بابا کو پکارنا یہ جائز ہے چوتھا جواب اس شبے کا آیت نمبر سینتالیس میں اس تجیب کس کا حکم مانتے ہو ہمیں تو اللہ نے کہا ہے کہ میرا حکم مانو اپنے رب کا حکم مانو تم کس کا حکم مان رہے ہو تمہارا رب کون ہے تم نے اگر اپنے مولوی اور پیر کو اپنا رب مانا ہے تو ٹھیک ہے پھر اس کی مانو ہمارا رب جس نے حلال حرام ہمارے لیے مقرر کیا ہے اس نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ میرا حکم مانو غیروں کی بات نہ مانو اور پانچواں جواب اس شبے کا آیت نمبر باون میں وقال کا اوہینا الیک روح من امرنا ماکنت تدری مل کتاب تابو ایمان والی کتاب تو یہ ہے اس کتاب میں ایمان کی تفصیلات ہیں چلو آؤ ان تفصیلات میں ڈھونڈیں کہ تمہاری بات سچی ہے یا میری بات سچی ہے یہ سات شبہات ان دو صورتوں میں بیان کیے گئے سورہ زخرف میں جو اس دعوے پر مرکزی شبہ ہے تو وہ یہ ہے یہ وہی شبہ ہے کہ جو ہم سورہ زمر میں بیان کر چکے کہ ہم بھی تو انہیں خدا نہیں کہتے ہاں یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرتے ہیں اور یہ اللہ کے چہیتے ہیں اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے اس کا جواب آیت نمبر 86 میں 86 سکس میں کہ اللہ نے کسی کو سفارش کرنے کا اختیار نہیں دیا کوئی بھی اللہ سے کسی کو بزور چھڑا نہیں سکتا ہاں جن لوگوں نے دنیا میں عقید توحید اختیار کیا تھا فد اللہ مخلثین لہدین مانا تھا یہ اللہ انہیں اجازت دیں گے ولا یمل کلین یدعون مندون ہی شفا اللہ من شہید بالحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ آٹھواں شبہ ہے سورہ زخرف میں سورہ دخان میں نواں شبہ ہے تم اپنی اس بات پر اتنے اڑے ہوئے ہو اور ڈٹے ہوئے ہو کہ آخر انہیں پکارنے میں نقصان کیا ہے ہم انہیں پکارتے ہیں شاید کہ یہ سن لیں تو قرآن جواب دیتا ہے آیت نمبر چھ میں یہ کیسی غیر یقینی اور مشکوک باتوں کے پیچھے چل پڑے ہو وہ جو یقینی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس ذات کو تم لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا ہے وہ یقینی سننے والا اور جاننے والا اس سے مدد اسے مدد میں پکارو نا اس سے مدد حاصل کرو انہ سمی عالیم وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس ذات کو کیوں چھوڑ بیٹھے ہو سورہ جاسیا میں دسواں شبہ ہے اور دسواں شبہ مشرقین کا ہمیشہ کہ یہ ہمارے باپ دادا کا عقیدہ ہے ہم اپنے باپ دادا کی دین پر چل رہے ہیں ہمارا عقیدہ پرانا ہے تم تو نئی نئی باتیں بیان کر رہے ہو اس کا جواب آیت نمبر اٹھارہ میں جاسیہ اٹھارہ قرآن کہتا ہے باپ دادا کو چھوڑو شریعت کی تابے داری کرو یہ تمہاری خواہشات ہیں کہ باپ دادا کے دین پر چلنا ہے خواہشات یہ کوئی دلیل نہیں ہے سمجالنا کا آلہ شری من المرے فت ولاب اللہ عالمون گیارہواں شبہ سورۂ احقاف میں اور سورۂ احقاف اس سورت میں گیارہواں شبہ بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ سورت حوامیم میں سے آخری صورت ہے یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو خلاصے کے طور پر لایا گیا ہے ماقبل تمام حوامیم کے لیے سورہ احقاف کو پھر نکالیں سورہ احقاف میں گیارہواں شبہ ہے اور گیارہواں شبہ ان کا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جن لوگوں نے بھی بابا کا دامن تھاما ہے اور جن لوگوں نے بھی بابا کو پکارا ہے تو بابا نے ان کا بیڑا پار لگایا ہے جنہوں نے بھی انہیں پکارا ہے تو بابا آڑے وقت میں ان کے کام آئے ہیں اس کا جواب آیت نمبر اٹھائیس میں قوم عاد نے بھی تو یہی امیدیں اپنے باباؤں سے باندھ رکھی تھیں کیوں آڑے وقت میں کام نہیں آئے فلولا سرحم الدین تخد مندون اللہ قربان علیہ کیوں ان کے کام نہیں آئے کیوں قوم آت کو نہ بچا سکے بلزول ہوم و ذالف کو ہم و ماکانوی یہی وجہ ہے کہ سورہ احکاف یہ حوامی میں سبا میں آخری سورت تھی تو وہی حامی مومن کا دعوی یہاں پہ اس سورت میں بار بار ذکر کیا گیا ہے گویا کے سورہ احکاف ان ماقبل چھ سورتوں کا خلاصہ ہے ذرا دیکھ لیں آیت نمبر چار سورہ احکاف آیت نمبر چار یہ کل ارائے تو ماتد مندون ہی کہہ دیجئے پیغمبر خبر دے دو مجھے ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر ارونی مجھے دکھا دو خلقو من اردی کیا پیدا کیا ہے انہوں نے زمین سے آئے یہ خالق ہیں یا ام لہم شرکن فس سماوات یا ان کے لیے حصہ داری ہے آسمانوں میں یا یہ اللہ کے حصدار دار ہیں ای تونی نہیں بے کتاب من قبل او اثارت من علم ان, ان تم صادقین چلو ایک کتاب دلیل نقلی یہ پیش کرو یا کوئی علم کی کوئی نشانی یہ پیش کرو کوئی دلیل عقلی پیش کرو کوئی دلیل نقلی پیش کرو کوئی دلیل وہی پیش کرو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ومن از المند اللہ ملاسیب الہ اللہ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے کہ جو پکارے اللہ کے بغیر انہیں لائس الہو الم القیامہ کہ جو قبول نہیں کر سکتے اس مشرک کی فریاد قیامت کے دن تک وہ اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں وہ ادا خشر نہ سکان الہم ان اور جب جمع کیے جائیں گے لوگ قیامت میں تو ہوں گے یہی بابا اور یہی آلیہ ان کے دشمن انہوں نے جو دنیا میں بابا کو آل الہ بنایا تھا انہیں پکارتے تھے کل کو وہی ولی ان کا دشمن ہوگا وہ کانو بے اور ہوں گے وہ ان کی عبادت پر انکار کرنے والے ماقبل صورتوں میں یہ جو شبہات ذکر کیے گئے تھے تو ان شبہات کا دوبارہ اعادہ کیا گیا ہے جو گزشتہ صورتوں میں بیان ہوئے مثلاً یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ تم نے اپنی طرف سے یہ بنایا ہے اور یہ تمہاری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں آیت نمبر ساتھ دیکھیں تو نہ بین اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح واضح قاللین کفرو لک کے لما جا اہم تو کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں یہ سریح جادو ہے یہ کھلا جادو ہے اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَا یہ کہتے ہیں کہ بنایا ہے اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے قُلْ کہہ دیجئے پیغمبر اِن افترَيْتُوہُ میں نے اگر اس کتاب کو اپنی طرف سے بنایا ہوتا فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْعَا تو تم لوگ اللہ کے عذاب سے مجھے بچا نہیں سکتے اسی طرح یہ باتیں تم کرتے ہو تم سے پہلے یہ باتیں کسی نے کہی نہیں ہے آیت نمبر دو دیکھیں کل ما کن تو بد آسول میں پیغمبروں میں سے کوئی اجنبی نہیں ہوں کہ یہ باتیں پہلے پہل میں کر رہا ہوں بلکہ ان ادبا الیا میں تابع نہیں ہوں مگر اسی کی کہ جو وہی کی جاتی ہے میری جانب اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہم اپنے باپ دادا کے تابے ہیں ہیں وکالدین کفرو آیت نمبر گیارہ میں کفر اور کہتے ہیں ملکرین ایمان والوں سے لو خیرن تمہاری باتیں اگر بہتر ہوتی لس ماں سبکو نہ تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ حاصل کرے کیا ہوتا انہوں نے یعنی ہم اس سے پہلے اس عقیدے پر ہوتے لیکن ہاض کن قدیم یہ پرانا جھوٹ ہے یہی وجہ ہے کہ آیت نمبر تیرہ میں بشارت اور یہ بشارت تفصیل سورہ حامیم سجدہ میں ذکر کی گئی ہے آیت نمبر تیس میں ان الدین اقالب اللہ سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا ہے علیہم اللہ ولا تحزنوا اب شیرو بل کن یہاں پہ وہی بشارت آیت نمبر تیرہ میں یہ ذکر کی گئی سورہ حامی مومن یہ قرآن کی ترغیب سے شروع کیا گیا تھا اور قرآن کی ترغیب دی گئی تھی ایک عجیب انداز میں جب سورہ احقاف کو ختم کیا جاتا ہے تو آخر میں قرآن کی ترغیب پر اسورت کو ختم کیا گیا ہے جنات کا واقعہ قرآن لایا ہے وہ سورف نا کا نفرنی آیت نمبر انتیس سے وہ سورف نا کا نفر یس تم القرآن اور یاد کرو کہ ہم نے پھیرا آپ کی جانب ایک گروہ جنات میں سے کہ وہ قرآن کو سن رہے تھے جب حاضر ہوئے قالو تو انہوں نے کہا انسی تو خاموش ہو جو اشارے سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں یعنی ہونٹو پر اور زبان پر انہوں نے انگلی رکھی اور کہا خاموش فلمیا جب بیان قرآن کا مکمل ہوا ولو علاقو میں منظرین تو پھر پلٹے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے اور کہا انہوں نے یا قومنا اے ہماری قوم ان نہ سمے بے شک ہم نے سنی ایک ایسی کتاب ان ضلع میں باد کہ جو موسا کے بعد نازل کی گئی ہے وجہ یہ کہ موسا کی کتاب بعد با کی کتابیں انجیل اور زبور کے لیے وہ اصل کی کتاب تھی یہی وجہ ہے کہ آج بائبل میں زبور اور انجیل یہ بھی اس کا حصہ ہیں لیکن موسا کی کتاب تورات وہ اصل ہے بعد کی بنی اسرائیل کی کتابوں کے لیے یہی وجہ ہے کہ ان ضلعی موسا یہ کہا ہے مسد کل الحق مستقیم یہ قرآن حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف یا کو منا اجیب دا اللہ اے ہماری قوم مانو اللہ کے داعی کی اللہ کا داعی آیا ہے اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف پکار رہا ہے ان کی بات مانو لکم مندنوبی کم اور اس پر ایمان لاؤ بخش دے گا اللہ تمہیں تمہارے گنا اور تمہیں دردناک آزاب سے بچا دے گا ومل لا يجب اور جس نے بات نہ مانی اللہ کے داعی کی فلئی سب فل اور لہو مندون ہی اولیا نہ تو وہ اللہ کو کمزور کر سکتا ہے خود اور نہ ہی اس کے کوئی مددگار یہ اس کے کوئی کام آ سکتے ہیں کفی مبین اور یہی لوگ یہ سری گمراہی میں ہیں اور پھر آخری آیت میں بلاغ یہ قرآن یہ پہنچانے والی کتاب ہے تو سور حامی مومن اس کا آغاز بھی قرآن کی ترغیب کے ساتھ کیا جا رہا ہے حامیم تنظیل الکتاب من اللہ عزیز العالیم غافرزم قابل توب شدید العقاب طل لا اللہ اللہ ہوا الیہ المصیر تو حوامی میں سبا کو شروع اور آخر کو آپس میں یوں اکٹھا کیا گیا ہے اور آپس میں یوں باندھا گیا ہے اور حوامی میں سبا اس طریقے پر یہ قرآن نے اس کا یہ مضمون یہ بیان کیا ہے تو ان سارے ان ساری صورتوں کا ایک ہی دعویٰ ہے ایک ہی مقصد ہے اور اس مقصد پر وارد ہونے والے جو شبہات ہیں تو ان کے جوابات یہ دیے جاتے ہیں انشاء اللہ اس صورت کا جو ترجمہ ہے تو انشاءاللہ کل پڑھیں واخر دعوانا ان دعوانا اللہ الحمدللہ رب گے